آج آپ صورت الزلزال کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں الارض اذا زلزلت الارض اذا زال یہ جو ہے نرمی سے ادا ہوتی ہے یہ جو زا ہے اس میں سیٹھی کی آواز ہے زل جل ارب یہاں را پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور بہت پر کر کے پڑھا جاتا ہے تیل اردو تیل اردو تیل اردو یہاں یاد رکھیے وقت کرنے کا قاعدہ اور ملانے کا اس صورت میں جب ہا زبر الف ہا آ جائے تو وقت کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز کھینچیں گے اس سے زیادہ طویل نہیں کر سکتے اور وصل کی صورت میں بھی آواز سانس توڑے بغیر ایک الف کے برابر ہا کہ وہ اخ روجہ پڑیں گے یہ دو اس ہر دو صورتوں میں یہ ہا زبر الف ہا ہی پڑا جائے گا زل زال اخ اخ خوا جو ہے یہ پُر پڑا جاتا ہے را بھی پور ہوگا اوپر زبر ہے اس کے بعد را یہ ساکم جو ہے یہ بھی پُر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور بہت بھی پُر پڑتی ہے دیکھیے ہاں کے اوپر ایک زبر ہے ہاں زبر الفٹ ہاں وقت کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی اسی طرح پڑا جائے گا لیکن ایک علیف سے زیادہ لمبا نہ کریں سوپور الانسان الانسان الانسان ہوگا نون پر اخفاء کریں گے و سان سوال مال یوم تو حدیث یُو مَن تو حدیثو یوم تنویم کے بعد تا آ گیا جو کہ حروف اختہ میں سے ہے لہٰذا یہاں اختی کریں گے يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ, تحدث أخبارها أخبارها خاطر باباريك الرابر أخبارها أخبارها بأن ربك نون مشد ہے غنہ ہوگا ارا کے اوپر زبر ہے اس کو پور پڑیں گے بی اندہ او حال او یو مینسو یاؤ میں ہے تنمیم کے بعد یہ آ گیا جو کہ یوں میں سے ہے یہاں ادغام ہوگا گننے کے ساتھ یوس سواد پر پڑتے ہیں راہ کے اوپر پیش ہے یہ بھی پر ہوگا اور نون مشدد ہے یہاں گن نہ کریں گے یو موسو یو مائیش تا اشتا اشتا یہاں اشتا تا وقت کی صورت میں ہے لیکن یہاں اوپر لا لکھا ہوا ہے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے ملانے کی صورت میں یہاں تنوین کے بعد لام آ گیا اس غام بھی غیرغن نہ ہوگا اور کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے اشتہلی می یہاں وقت کی صورت میں بھی نیند پر اظہار ہوگا اور وصل کی صورت میں بھی یہاں اظہار ہوگا فہ مئی نون ساکن کے بعد جب یہ آتا ہے تو ادغام گام کے ساتھ کرتے ہیں فمن يَعْمَل میں فمن يَعْمَل, فمن يعمل مس کال یہاں راہ پور ہو اوپر زبر ہے اب تا کے نیچے دو زیرے ہیں زور لیکن آگے خواہ آگیا حروف حلقی میں سے یہاں اظہار حلقی ہوگا خواہ تنوین کے بعد یہاں آ گیا اس بکنڈہ یہاں وقت کی صورت میں ہار کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہاں ساکن ہو جائے گا اور یور کی بجائے یا روح پڑیں گے مَرمِضْ قَالَ يَهَ نُون سَاكِن كَبَد راہ پر ہوگا تا کے نیچے دو زیر تنوین ہے بعد مشین حروف اخبا میں سے ہے یا اخبا ہوگا یہ راہ بھی پر ہوگا اوپر دو زبریں ہیں اور یہ راہ بھی اس کے اوپر زبر ہے پر ہوگا یا راہو کی بجائے یا واہ وقت, وقت کی صورت میں ہو جائے گا